بتائیے حوضِ کوسر کیا ہے حوض کو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور جنت سے دو پر اس حوض کوسر میں گرتے ہیں اور حوض کوسر کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس فوجی کوثر کے کناروں پر ستاروں کی تعداد کے برابر گزے رکھے ہوئے اور پلے سرا سے اترنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ امتی حضور علیہ السلط کے ہاتھوں سے آب کو جامع جا ہوگا کتنا پیارا حوض ہے کتنا پیارا یہ یہ سمجھے مشروب ہے جس کے بارے میں احادیث میں مفہوم ملتا ہے جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا یہ حوض کو ندی پاک علیہ اثرات کو عطا ہوا مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم کی جلد ایک میں موجود ہے مسلمانوں کو پل سرات پار کرنے کے بعد اور دخول جنت سے پہلے اس حوض کا مشروب پینا نصیب ہوگا جسے اس کا ایک گھوٹ بھی پینے کو مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اس حوز کی چوڑائی ایک مہینے کی مسافت ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کے کناروں پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ کوزے رکھے ہوئے ہیں جنتی چشمہ کوثر سے دو پرنالے اس ہاؤز میں آتے ہیں جواب بالکل درست ہے